بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین وسلاۃ والسلام علی خاتم النبین ناظرین محترم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پروگرام آپ کے مسائل کا حل لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی شیخ العدیث مفتی محمد ابوقر صدیق اور کیو ٹی وی کی پوری ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے عید کے بعد میری پہلی ملاقات ہے آپ سے جس نے میری جانب سے گزری ہوئی عید مبارک ہو۔ اور ابھی کچھ لوگوں کی عید مزید باقی ہوگی جو شوال کے روزے رکھ رہے ہوں گے شوال کا مہینہ ہے شوال کے مہینے کی بڑی اہمیت ہے اس حوالے سے کہ اس مہینے کا آغاز ہی جو ہے یعنی پہلی تاریخ جب آتی ہے تو باجماعت نماز کے ساتھ اللہ کے حضور جو ہے عید کی نماز کے طور پر شکرانہ ادا کرنے کے لیے عالم اسلام جاتا ہے اپنے رب کے حضور سجدہ درز ہوتا ہے یا پہلے دن کا آغاز ہی اللہ کے حضور نیت بان کر کھڑے ہو جانے اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینے کے حوالے سے ہوتا ہے اس میں شوال کے روزے بھی رکھے جاتے ہیں ان کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس تیسرا اہم بات جو ہے اس مہینے میں اس ماہ مبارک میں وہ یہ کہ یہ نکاح کا مہینہ کہلاتا ہے اس میں شادیاں ہوتی ہیں بہت تیزی کے ساتھ بہت ارینج کی جاتی ہیں شادیاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شادیاں جو ہیں شوال کے مہینے میں ہوئی حضرت ام المنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المنین حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالتطیب گیارہ نبی کو جو ہے شوال کی شادی فرمائی تھی اور دوسری شادی بھی شوال ہی میں ہوئی تھی اس مہینے ہی میں فتح خیبر ہوا تھا خیبر کے قلعے کو حضرت علی کلم اللہ وجول کریم نے فتح کیا تھا اور فتح یمن بھی اسی مہینے میں ہوئی تھی ہر اعتبار سے مہینہ بہت ہے میں مفتی صاحب سے اس مہینے کے حوالے سے صرف دو موضوعات پر بات کرنا چاہتا ہوں ایک تو شوال کے روزوں کی اہمیت کے حوالے سے اور دو دوسری نکاح کے حوالے سے السلام علیکم مفتی صاحب کیسے مزاج الحمد للہ عید کیسی گزری آپ کی اللہ کا بہت فضل رہا ناظرین یقیناً آپ کی عید بھی بہت اچھی گزری ہوگی اور اللہ کرے دنیا میں جہاں جہاں آپ ہوں آپ کا ہر روز روز عید ہو اور ہر رات آپ کی شبرات ہو جس میں اللہ مخفرت کرتے ہیں اپنے بندوں کے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو پورے عالم اسلام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ہر قسم کے آفات سے بلیات سے اور جس قسم کے کرائسز میں سب عالم اسلام ہے دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں محفوظ رکھے آ, ہم بہت برے آ, حالات سے گزر رہے ہیں دور کو تو برا نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ زمانہ تو برا نہیں ہوتا زمانہ تو خود اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں خود ہی زمانہ ہوں اس لیے ہم برے ہوتے ہیں ہمارے حالات ہمارے اعمال کے نتیجے میں برے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بہرحال برے حالات سے سب کو اپنی زمان میں رکھے جی مفتی صاحب تو عید تو گزر گئی اب شوال کے روزے جو ہیں ان کی بڑی اہمیت بیان کی جاتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو شوال کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں پھر میں نکاح کی طرف آؤں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی صید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی وآہل بیتہی وذریاتہی اجمعین والعاقبت العلم التقیم الحمدللہ مہا شوال المکرم کے چھے روزے تقریبا کلی دنیا کے مسلمان اس سے واقف ہیں کہ یہ رکھے جاتے ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں حدیث کریمہ میں آیا کہ جو چھ روزے یہ شوال کے رکھ لے جس نے ماہر رمضان کے روزے رکھے ہوں پھر چھ روزے یہ شوال مکرم کے رکھ لے تو پھر اسے پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے اب علماء نے اس کی توجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ ایک نیکی دس کے برابر ہوتی ہے تو ماہر رمضان المبارک میں جب انسان تیس روزے رکھتا ہے تو تین سو نیکیا اسے تین سو روزوں کا ثواب یوں مل جاتا ہے اور جب چھ رکھتا ہے تو ساٹھ روزوں کا ثواب یوں مل جاتا ہے Hmm. تو اسلامی اعتبار سے تقریباً تین سو ساٹھ کا کیلنڈر ہوتا ہے تو اس طرح سے پورے سال کے روزے کا سامنا اچھا یہ بتائیے کہ یہ روزے جو ہیں وہ ترتیب سے رکھنے چاہیے یعنی کنٹینیو رکھنے چاہیے یا وقفے وقفے سے رکھنے چاہیے یا فوری طور پر شروع کر دینا چاہیے دیکھیں اس میں نہ تو فوری طور پر رکھنا ضروری ہے اور نہ ہی کنٹینیولی اس کو رکھنا ضروری ہے بلکہ شریعت نے اختیار دیا آپ کو کہ شوار المکرم میں جب جب آپ کو چانس ملے موقع ملے آپ یہ چھ روزے رکھ لیں چاہے گیپ دے کر رکھ لیں جس طرح آپ کی آسانیاں شوال کے مہینے کے اندر چھ آدت پورا کر لیں انشاءاللہ تر آپ کو فضیلت حاصل ہو جائے گی اچھا کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف وہی لوگ یہ شوال کے روزے رکھیں جنہوں نے رمضان کے روزے مکمل کیے ہیں اور اگر کسی کا رمضان میں کوئی روزہ قضا ہو گیا یا کسی حوالے سے چھوٹ گیا تو کیا وہ شوال کے روزے نہیں رکھے گا نہیں نہیں بالکل رکھ سکتا اسے بھی یہ حق حاصل ہے روزہ رکھنے کا اور اسے بھی ان تبارک اگر مجبوری سے رمضان کے روزے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے برحال شوال کے روزے رکھنے پر اس کو ثواب ملے گا اچھا لازم ادم یہ شوال کے روزے تھے اب نے فرمایا کہ چاہیں تو آپ تسلسل سے چھ رکھ چاہیں تو چھوڑ چھوڑ کے رکھ پورے مہینے میں یہ چھ روزے مکمل کرنا ہے اور ان کی افضلیت جو ہے وہ آپ کے سامنے آئی ہے اس میں ایک خواتین ہماری بہنوں کو ایک پرابلم ہوتا کہ باز اوقات ان کے روزے رہ جاتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ پہلے شوال کے روزے رکھے ہیں پہلے فرض ادا کریں हुँ. تو برالحکم تو یہی ہے کہ پہلے فرضوں کو ترجیح دی جائے hmm. تو کوشش کی جائے کہ رمضان کے شوال کے مہینے میں یہ اپنے فرائض ادا کر لیں اور اس کے بعد موقع ملا تو چھ روزے پورے کر لیں اچھا اچھا دوسرا ہی اہم بات جو ہے وہ اس مہینے میں نئے نکاح کا مہینہ چلاتا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نکاح فرمائے تھے اور ہمارے ہاں بھی یہ روایت ہے کہ شوال کا مہینہ جو ہوتا ہے اس میں نکاح ہوتے ہیں بہت لوگ وافر مقدار میں وافر کیا کیوں کثیر تعداد میں جو ہے وہ لوگ وافر مقدار میں کہوں گا تو پھر کئی نکاح ہو جائیں گے ایک آدمی کے کثیر تعداد میں لوگ جو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس مہینے میں نکاح ہو جائے یہ ارشاد فرمائیے کہ نکاح اسلام میں نکاح کا بنیادی تصور کیا ہے اس نے کہ آج کل تو ہم نے اسے کھیل اور تماشا بنا لیا نا مطلب جو نکاح ہے وہ ہماری ایک سوشل تقریب بن کے رہ گئی نکاح کا بنیادی کانسیپٹ کیا ہے دیکھیے نگاہ کا بنیادی کانسیپٹ تو یہ ہے کہ یہ انسان کا ایک فطری تقاضا ہے اپنے شہوانی جذبات کو پورا کرنا تو یہ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے فطرت جس, جس چیز کا تقاضا کرتی ہے شریعت اسلامیہ اس کے جائز مواقع پرووائڈ کرتی ہے تو پہلا مقصد نکاح کا تو یہ ہے کہ انسان کی جو فطری جذبات ہے ان کو جائز طریقے سے اچھے طریقے سے پورا کر لیا جائے پھر دوسرے اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں hmm. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار دوارم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں تزب وجل وقاصر علی صرۃۃ کہ تم محبت کرنے والیاں اور بچے زیادہ جننے والیوں سے نکاح کرو کہ بروز قیامت میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ نکاح کے مقاصد میں سے اولاد نیک اولاد حاصل کرنا ہے تاکہ سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہو جس پہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالی وسلم ریامت فخر فرمائیں گے پھر نکاح جو ہے یہ سمجھ یہ انسانی معاشرے کی بننے کا سبب ہے <سلام> معاشرہ جو ہے معاشرے کی تشکیل میں بنیادی رول جو جی بنیادی رول ہے تو اس لیے اس کو قرآن مجید فرقانہ حمید نے اتنی اہمیت دی ہے کہ کئی پاروں میں نکاح اور طلاق کے مسائل کو بیان ہے تفصیل کے ساتھ جی میں کال لے لوں اگر آپ کی السلام علیکم وعلیکم السّلام جی بہن آج سب سے کہہ رہے ہیں آپ کو ہمارا سلام وعلیکم السلام جی کوئٹہ سے بات کر رہی ہیں ایک کوشچن ہے جی فرمائیے تار پہ یعنی سین میں ہماری تار ہے اس پہ پیشاب والا کپڑا ڈالا گیا تو اس سے پاک کرنے کا طریقہ ہے اچھا ٹھیک ہے اور کوئی سوال مجھ سے سر پہلے انہیں ان کے سوال کا جواب دے دیجئے تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں نہیں تار تو عموماً جو ہے لوہے کا ہوتا ہے یا یہ کہ پلاسٹک کوٹیڈ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اگر اس پہ کوئی ناپاک کپڑا ڈال لیا گیا تو وہ بھی ناپاک ہو گیا تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ کسی بھی کپڑے سے اس کو خوش کر لیا جائے پہنچ لیا جائے یا گیلا کپڑا کر کے اس کو پوچھ لیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گی کیونکہ لوہا اور یہ جو پلاسٹک ہے یہ پانی کو جذب نہیں کرتا لیکوڈ کو جذب نہیں کرتا تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ صابع کرام رضوان اللہ علیہ مجمن جب میدان جہاد میں ہوتے تھے تلواروں سے لڑتے ہیں کفار کا خون بھی ان کے تلواروں پہ لگا ہوتا ہے لیکن نماز کے اوقات میں اس کو پہنچ کر وہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے تو ان کا طریقہ پاک کرنے کا یہی ہے کہ ان کو صاف کر لیا جائے پشاط اسے دور کر دیا جائے تو پاک ہو جائے گا صحیح نظر محترم یہ نکاح کے مقاصد یہ اصل میں آج کل موسم تبدیل ہو رہا ہے نا خون کی جو آ رہی ہے اس کا نتیجہ ہے تو ناظرین محترم نکاح کے بنیادی مقاصد میں سے آ, بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جذبات کی تسکین چاہیں اسلام نے بنیادی طور پر نکاح کے مقاصد میں جو چیز رکھی ہے وہ یہ کہ نسل انسانی کا فروغ ہو طیب طریقے سے پاک طریقے سے نسل انسانی فروغ پائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اموار کا مفتی صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کیسی خواتین سے جو ہے وہ نکاح کیا جائے مفتی صاحب یہاں ایک موجودہ دور کا ایک سوال میرے ذہن میں کل رہا ہے میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے ایک طرف تو یہ حدیث موارک ہے ان خواتین سے نکاح کیا جائے جو جن سے بچے زیادہ تولد ہونے کی توقع ہو یا دوسری طرف ہمارے ہاں سوسائٹی میں ایک فیملی پلاننگ کا کانسیپٹ آ گیا ہے یہ اسلام سے کلیش نہیں ہے اس کانسیپٹ کا بلا شبہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے اور خاص طور پہ ہمارے یہاں پہ فیملی پلاننگ کے لیے جس قسم کے اشتہار بازی کی جاتی ہے تو اس میں عموماً تو کہا یہی یہ جاتا ہے کہ جناب روٹی کا مسئلہ ہو جائے گا کھانے کا مسئلہ جی جی جی جی جی جی جی جی ہو جائے گا وسائل کی کمی ہو جائے گی افراد افراد زیادہ ہو جائیں گے افراد تو وسائل کم ہو جائیں گے حالانکہ یہ ذمہ داری ان بندے کی نہیں ہے اس کے بارے میں اللہ ہے تعالیٰ قرآن مید مرشا فرمتا رسقا کہ ضرور زمین پر جو بھی جاندار سے ہے اس کا رسق اللہ تعبار و تعالی پر ہے تو یہ تصور کے ساتھ کرنا نہایت ہی بری بات ہے ایسا کرنا ہاں البتہ کوئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان مجبور ہو جاتا ہے مثلاً یہ کہ عورت زیادہ بچوں کی پیدائش کے قابل نہیں ہے یا اس کی صحت اتنے کمزور ہے یقا نے یہ بھی لکھا کہ دیکھا کہ حالات خراب ہیں اور زیادہ بچے پیدا ہوں گے تو ان کی تربیت پورے طور پہ نہیں کر سکے گا ان کے اوپر پوری طور پہ نظر نہیں رکھ سکے گا تو اس وجہ سے بھی اگر وہ وقفے کرتا ہے تو شرع اعتبار سے بہرحال اس کو جائز کرا دیا لیکن وقفوں کی اجازت ہے مطلق ہمارے ہاں پہ ایک رواج یہ بھی چلا ہوا ہے کہ لوگ نسبندی کروا لیتے ہیں عورت کو بانجھ کر دیتا ہے یا مرد خود بانچ ہو جاتا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے حدیث قیمہ میں آتا ہے کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ تبتور کی روایت ہے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے پن سے جو ہے منع فرمایا نازن محترم میں وقفے پر جانا چاہتا ہوں ایک مختصر آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ایک چھوٹے سے وقفے کی بات پھر ملتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے بات ہو رہی تھی نکاح کے حوالے سے اور بات چل کر پہنچ گئی تھی فیملی پلاننگ تک میں پھر واپس آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف مسلم یہ ہے کہ نکاح کا جو آپشن ہے مردوں کے لیے تو چار کا آپشن ہے اس چار آپشن کی حکمت کیا ہے مطلب خواتین کو سے بڑا اعتراض ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جو یہ جو ہے ڈسکریمنیشن ہے کہ مردوں کو چار کی اجازت دے دی جائے اور عورتوں کو ایک ہی کی اجازت ہو دیکھئے چار کی اجازت کے پیچھے تو جو حکمت ہے وہ تو رب کریم ہی جانتا ہے لیکن علماء نے جو بیان کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ بعض افراد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت زیادہ عطا فرمائی ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے ان کے لیے ضرورت پیش آتی ہے تو شریعت مطالعہ نے خواتین کو مخصوص ایام میں جو ہے ان کا معاملہ مختلف ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے اگر کسی کو یہ اپنے قوت کی وجہ سے مجبور ہو جائے تو ایک سے ضائع بیویاں ہوں تو وہ دیگر ایام میں جو ہے اگر ایک بیوی جو ہے ان ایم میں مصروف ہو تو دیگر ایام میں جو ہے دوسروں کے ساتھ معاملات طے کر سکتا ہے تو اس کے علاوہ بھی پھر اللہ ربارک تعالیٰ ایک مت اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ عورتوں کا جو تناسب ہے وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے hmm. اس وقت بھی پوری دنیا میں اور قرب قرآمت میں تو یہ حال ہوگا حدیث کے دماغ میں آتا ہے کہ ایک مرد پچاس پچاس عورتوں کی کفالت کرے گا تو اس اعتبار سے بھی اگر یہ رکھا جائے سلسلہ کے جناب ایک کو ایک ہی تو پھر دنیا میں جو عورتوں کی تعداد زیادہ ہیں وہ کیا کریں گے اچھا میں ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کبھی کبھی میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ سے بات کرتا ہوں نازی محترم اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی کال کا منتظر ہوں اور یہ پروگرام آپ ہی کے لیے ہے آپ کال کیجئے اور جس موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں وہ موضوع آپ کی بھی دلچسپی کا ہے اس پر بات کر لیجئے میں ذرا ایک دوسرے حوالے سے اس میں خود ایک اور حکمت بھی مرتا ہوں ذہین بھائی, <laughs> بھائی نصب کی حفاظت ہے کہ شریعت اسلامیہ میں نصب جو ہے باپ کی جانب سے ہوتا ہے تو اگر ایک مرد اگر چار عورتوں سے بھی نکاح کرے تو بچے کا نصب سلامت رہے گا لیکن ایک عورت ایک مرد سے زائد مرد سے نکاح کرے گی تو پھر بچے کا نسب جو ہے ختم ہو جائے گا تو کس کا بیٹا ہے یہ پتہ نہیں چلے گا اچھا اچھا یہ ایک مطلب یہ اشاعت فرمائیے کہ آج کے زمانے میں جیسا کہ ابھی آپ نے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ مرد ایک اور خواتین جو ہیں وہ پچاس یا ستر کے قریب ہو جائیں گی مطلب قرب قیامت کی بہت سی نشانیوں میں سے یہ نشانی جو مفتی صاحب نے بتائی ہے یہ فی زمانہ ہو رہی ہے اور بہت سی نشانیاں مطلب ایک نشانی تو یہ بھی تھی نا کہ قتل کرنے والے کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے اور مقتول کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے کیوں مارا جا رہا ہے مقتول بن رہا ہے ہو رہا ہے ہماری دنیا میں سب کچھ اور جو کچھ ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہونا چاہیے کیا مفتی صاحب آج کل ایک سوشل پرابلم تو ہے نا ہمارے یہاں لڑکیاں بہت زیادہ ہیں لڑکوں کی تعداد کم ہے شادی کے مسائل آپ دیکھیں جتنے بیشتر سوالات آتے ہیں جو ہمارے دوسرے پروگرام ہوتے ہیں اس میں بنیادی مسئلہ جو ہے وہ لڑکیوں کی شادی کا کیا اس میں کوئی قباہت تو نہیں ہے ایسا نہ کر لیا جائے کہ یہ آپشن اوپن کر دیا جائے کہ صاحب دوسری شادی جو ہے وہ کر لی جائے دیکھیے یہ آپشن تو اوپن ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اوپن رکھا مگر ایک شرط کے ساتھ کہ وہ دونوں بیویوں میں انصاف کریں اور عموماً لوگ جو ہے وہ دین سے تو واقف ہوتے نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو تو پس پچ ڈال کے رکھتے ہیں مگر اپنے شہوانی جذبات کو پورا کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم تو سنت پہ عمل کر رہے ہیں قرآن کی اجازت پہ عمل کر رہے ہیں تو اگر کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر دونوں بیویوں میں مساوت کرنا ضروری ہے اور مساوت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر حدیث کریما کے مطابق فقہ میں باقاعدہ ایک باب قسم کا بات کہلاتا ہے اچھا اور وہ قسم کا مطلب یہ ہے کہ دونوں بیویوں میں ہر چیز میں ڈویژن کرے حتیٰ کہ اگر ایک دن ایک بیوی بی کے ساتھ رہتا ہے تو دوسرے دن دوسری بیوی بی کا ہے اگر تین دن ایک بیوی بی کو دیتا ہے تو تین دن پھر دوسری بیوی بی کو دے باقاعدہ یہ عورت کا حق ہے جس کا وہ تقاضا کر سکتی ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر بروز قیامت اس کی پکڑ ہے اور حدیث کی میں آتا ہے کہ بروز قیامت وہ اس طرح آئے گا ایک جانب جھکی ہوگی لیکن ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ شادی کر لیتے ہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک بیوی بی کو جناب اوپر سے پوچھ ڈال دیتے ہیں بالکل سر پہ نظر کر لیتے ہیں اور دوسری بیوی بی کے ساتھ جو ہے ساری کی ساری توجہ ہو جاتی ہے یا ایک بیوی بی کو جناب کہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اور خود جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ دوسری بیوی بی رکھ لیتے ہیں تو یہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے جس کو جو ہے شریعت مطالعہ نے منع کیا اور نبی کریز اللہ وسلم نے فرمایا کہ ڈرو عورتوں کے معاملے میں کہ اللہ کی بندیاں تمہارے لیے جو ہے حلال کی گئی ہیں مہر کے بدلے میں تو اس کے بارے میں باقر سو کی بروز قیامت نازر محترم دوسری شادی کا آپشن موجود تو ہے لیکن آپشن جو ہے بہت ہی مشہور اور کنڈیشنل ہے اور وہ کنڈیشن جو مفتی صاحب نے بتائی ہیں وہی نازک ہیں یہ کر تو لیجئے اگر آپ صحیح سے نہیں کر سکے تو مروا دیں گے یہ آپ کو حالات بہت خراب ہو جائیں گے میں ایک کال لینا چاہتا ہوں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام بہن جی سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا بہن آپ کو بھی بہت مبارک بہت شکریہ آپ کا پوری کیو ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں جی شکریہ تھینک آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ایک تو میری کال ہی نہیں ملتی اچھا ہو گیا آج پہلے اصل میں دیکھیے نا اتنے زیادہ کالرس ہوتے ہیں ہمارے کہ یہ بالکل آج تو کچھ کالس کم آئی ہیں یا آپ کی کال آئی ہے لیکن بہت زیادہ رش ہوتا اللہ کا شکر ہے آپ کی کال ملی فرمائیے جی میرے دو تین سوال ہیں جی فرمائیے ایک تو یہ سوال ہے کہ جو مطلب کزا ہو اور تو کیا ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں مطلب مخصوص رکھنے پڑتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو نفل کسی بندے کی اگر کدار نمازیں رہتی ہوں تو کہتے ہیں کہ نفل نماز نہیں پڑھ سکتا تو خلاف صعبہ اور خلاف مطلب سیاحتی مسجد اور اس قسم کی کوئی بھی نفل نماز وہ ادا نہیں کر سکتا hmm. اگر قدار نمازیں رہتی ہوں hmm. تو اور, اور, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا انگلینڈ میں مطلب مسجد کا وہ آپ نے کہیں یوگا کالر سے سنا بھی ہوگا کہ مسجد جو جب لیتے ہیں تو وہ انٹرسٹ بھی ہوتی ہے نہیں م... یہ بہن یہ بات نہیں م... ایک منٹ دوبارہ کر دیجیے ذرا ٹھہر ٹھہر کے ہی میں سمجھ نہیں سکا اچھا لندن میں کیا ہوتا مطلب ہے جب مطلب جب ہم مکان مکان وغیرہ خریدتے ہیں تو اس پہ جو ہم موبج لیتے ہیں کرزا لیتے ہیں جی جی, جی, جی سمجھ گیا جی تو وہ فوٹ بھی ہوتا ہے مورڈگیج کی بات یا اگر جی ہاں اگر انٹرسٹ اونلی ہوتی ہے سم ٹائمز، اگر انٹرسٹ اونلی نہ ہو تو پھر ری پیمنٹ ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ خاصی رقم انٹرسٹ میں جاتی ہے تھوڑی سی جو آتی ہے اصل رقم سے کرتی ہے ٹھیک ہے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگوں کے دو مکان ہیں تو ایک جو ہے وہ ہم نے مطلب ایسے بزنس کے طور پہ دیا ہوا ہے مطلب اس میں اس سے ہمیں کرایہ آتا ہے हم. تو کیا یہ صحیح ہے کہ ہم دونوں مکان رکھے ہیں ایک میں تو ہم رہے ہیں نا हم. تو دوسرا جو ہے اس کا ہمارا یہ ہے کہ اس کی ہمارا کرایہ آتا ہے جس سے اس کی ہم موجود جو ہے پے کرتے ہیں تو یہ صحیح ہے ہمیں ایک مقام بھیج دینا چاہیے اچھا ٹھیک ہے چلیے بات کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا یہ ہماری بہن کی لندن سے کال تھی چلیے پہلے ان کی باتوں کے سوالوں کے جوابات دے دیتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں یہ کہتے ہیں جو قزا روزے خواتین کے رہ جاتے ہیں وہ رمضان میں کے بعد جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں جی جی ان کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہاں ان کا حکم تو یہی ہے کہ اگر قزا روزے رمضان میں قضا ہو جائیں کسی بھی وجہ سے یا مخصوص ایام کی وجہ سے تو اس کو قزا فرض ہے جب بھی موقع ملے شوال میں یا شوال کے بعد یا اگلے مہینے میں ضروری ہے صرف اتنے ہی روزے رکھے جائیں جی ہاں صرف اتنے ہی رکھے جائیں گے جو قزا ہوئے البتہ نماز ایام میں چھوٹتی ہے تو ان کی قزا نہیں ہے نماز کی قزا نہیں ہوتی اچھا انہوں نے ایک چیز اور پوچھی کہ قضا نمازیں اگر ہوں کسی پر تو کہتے ہیں وہ نفل نہیں پڑھ سکتا وہ سلاۃ الطر قصبی نہیں پڑھ سکتا وہ سلاد توبہ نہیں پڑھ سکتا وہ جناب تحید المسجد نہیں پڑھ سکتا وہ تحیت الوضو نہیں پڑھ سکتا نوافل نہیں پڑھ سکتا لیکن جس کے حکم تو یہ ہے کہ جس کا فرض باقی ہے تو اس کا نفل قبول نہیں ہے تو اس میں یہ نہیں کہا کہ فرض نماز ہو تو پھر نفل نماز قبول نہیں ہوگی ہے. بلکہ تمام نوافل اس میں آ جاتے ہیں یہ جو نماز میں نقلی کام آتے ہیں نمازوں کے ساتھ جو نوافل پڑھے جاتے ہیں نمازوں کے نوافل کے ساتھ ساتھ اور بھی انسان زندگی میں نقلی کام کرتا ہے صدقہ دیتا ہے خیرات دیتا ہے اور بہت سارے کام کرتا ہے ٹائم نکال کر تو وہ سب کے سب اس میں داخل ہے وہ سب کے ساتھ مولک ہو جائیں گے اچھا کوئی مطلب صدقہ کیا نقلی صدقہ کیا وہ قبول نہیں ہوگا وہ مولک رہے گا ہم یہ نہیں کہتے قبول نہیں ہوگا وہ مولک رہے گا جب انسان اپنے فرائض پورے کر لے گا تو وہ پھر قبول ہو جائیں گے میں کال لے لوں یہ تو معاملہ خاصا سینسیٹیو ہو گیا ہے مفتی صاحب میں السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈاکٹر مسز خان بات کر رہی کینیڈا سے جی بہن کیسی ہیں آپ الحمد آپ کے یہاں آپ کی آپ کی عید کیسی گزری عید تو گزر گئی والدہ کا انتقال ہوا جی وہ تھوڑا سا غم تو ہوتا ہی ظاہر ہے ماں تو ماں ہوتی ہے تو اتنی ان سے دوری اور پھر پہلی عید ان کے بغیر ایسے گزرے بے شک ہم یہاں دور تھے لیکن ایک دعاؤں کا سلسلہ تو ان کا چلتا صحیح بات ہے بالکل صحیح فرمایا آپ نے ماں تو ماں ہوتی ہے کسی عمر کی بھی ہے وہ دعا تو انسان کے ساتھ ہی ہوتی جس کی بہت ضرورت ہوتی ہے ماں کی دعا حضرت موسا علیہ السلام کا واقعہ مجھے یاد آیا کہ جب پورے سینا پہ گئے والدہ کا انتقال ہوا مطرمہ کا تو اللہ ندا آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ موسا ذرا سمل سمل کر چلو اب تمہارے لیے ہاتھ اٹھانے والی اس دنیا میں نہیں رہی ہے یہی کمی جب محسوس ہوتی ہے تو پھر یوں دل کٹ جاتا ہے بالکل بے شک تو ہی اپنے بندوں کو سنبھالتا ہے تو سب پر سے زیادہ پیار اس میں کوشش میں رشتہ بنایا ہوا اس کا نیم الدن کوئی نہیں ڈاکٹر صاحب بالکل نہیں ہے لیکن بہن ایک بہترین طریقہ یہ ہے اپنی ماں کو خراج تحسین پیش کرنے کا کہ جب جب ان کی یاد آئے سورہ فاتحہ سورہ خلاص پڑھ کر انہیں ثواب کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کریں گے اور آپ کو ایک فرما بردار بیٹی کا اجر جو ہے وہ عطا کریں گے بالکل چلیے شا سر ہاں جی میری طرف سے آپ کو بھی اور مفتی صاحب کو بھی بہت عید مبارک مفتی صاحب کی کمی محسوس ہوئی کیونکہ عید والا جو پروگرام تھا ان میں ان کو نہیں دیکھا تھا یہی تھا کہ شاید ان کی طبیعت ناساز ہے اس وجہ سے یہ نہیں آ سکے ہاں طبیعت تو نہیں آج کل ذرا کھانسی موسم ہمارے یہاں تبدیل ہو رہا ہے خون کی اور نمی بڑھ رہی ہے تو ذرا کھانسی میں مبتلا ہو گئے ہیں ہاں جی دوسرا مجھے تھوڑا سا اس ٹاپک پہ بھی بات کرنی تھی جو ہیپن کراچی میں ہوا اس کا بھی بہت دکھ دکھ ہوا آپ یقین مانے کہ کتنا ہم نے وہ دن گزارا کہ کتنے گھر یوں اجڑ گئے اور کتنی مطلب عورتیں یوں بیوہ ہو گئیں کتنے بچے یتیم ہو گئے کتنی مائیں اپنے بچوں سے رکھ ہو گئیں آپ یقین مانے اس ٹاپک پہ تو اتنا جی میری بہن بالکل آپ, آپ کا کہنا بالکل درست ہے اور ابھی میں نے ایک جو ہے وہ آثار قیامت میں سے ایک بات پہن کی تھی کہ قاتل کو یہ نہیں پتا ہوگا وہ کیوں قتل کر رہا ہے مقتول کو نہیں پتا ہوگا کیوں مارا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے کہا جائے ارشاد ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے آپ کو جو دکھ ہے وہ ہر مسلمان کو دکھ ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو اس کام میں ملوث ہیں اور اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دو چیزوں کو سمجھنے کی اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی کیا ہمارے امال کا نتیجہ ہے بہن اللہ تعالی ہمارے اعمال درست فرمائے ایک کال لینا چاہتا ہوں السلام علیکم وعلیکم السلام جی بین جی میں لاہور سے شیر شوکت بول رہی ہوں جی بین بھائی آپ کو مفتی صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام وعلیکم السلام میرا ایک ہی سوال ہے میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ جو رمضان میں روزے چھوٹ جاتے ہیں مرد اور خواتین دونوں کے حوالے سے میں بات کر رہی کوئی بھی بیماری کی وجہ سے تو ہم پہلے وہ روزے قزا کریں گے یا ہم شوال کے جو چھ روزے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں بغیر قزا کیے اچھا تو یہ پلیز بتا دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا شکریہ آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا بہن خواتین کی دعائیں بھی زیادہ مقبول ہوتی ہیں اچھا جی مفتی صاحب کیا یہ اچھا پہلے تو وہ لندن والی ہماری بہن تھی نا جو کہتی ہیں سزا نمازیں ہوں تو نفل نہیں ہوتے انہوں نے مکان لیا ہوا ہے قرضے پر وہ کہتی ہیں بھاری رقم جو ہے وہ سوت پر دینی پڑتی ہے دو مکان لیے ایک مکان انہوں نے کرائے پہ دیا ہوا ہے وہ کاروبار کے لیے لیا مطلب بزنس کے طور پہ کرایہ پہ اس پر بھی سود دینا پڑتا ہے کیا الحمد للہ وضاحت کر چکے ہیں کہ موڈ گیٹ پہ جو مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں مکان لیتے ہیں وہ ان کی مجبوری بھی ہے اور ویسے اگر وہ ساری زندگی بھی کرایہ دیتے رہے مکان کا تو کرائے پہ رہیں گے لیکن کبھی بھی کبھی مکان کے مالک نہیں مل سکتے تو شریعت اسلامی اس بارے میں حکم یہی دیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لاربا بین المسلم اور حربی کہ مسلمان اور حربی کافر کے درمیان میں سود متحقق نہیں ہوتا تو ان کفار سے جو بھی معاملہ کیا جاتا ہے ماڈ گیٹ کی صورت میں یا جو بھی ظاہری طور پہ سود ہی نظر آتا ہے حقیقت وہ سود نہیں ہے اس لیے فقہ کرام نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ مسلمان و کافر کے درمیان میں سود متھا کر نہیں ہوتا تو چنانچہ اگر معاملہ ایسا ہے کہ جس میں مسلمان کا فائدہ ہے حقیقتا تو پھر وہ معاملہ کرنا جائز ہے تو ماؤنٹ گیج کے متعلق میرے جو معلومات ہے دوست احبابوں سے جو مجھے پتا چلا ہے کہ اس میں مسلمان ہی کا فائدہ ہے تو اس کا علماء نے جواز کا فتوا دیا اسی وجہ سے جی ہاں لے سکتے ہیں مگر تم سود کی نیت نہ کریں اور نہ ہی یہ نیت کریں کہ ہم سود دے رہے ہیں بلکہ یہ سمجھے کہ ہم اپنے فائدے کے لیے معاملہ کر رہے ہیں تو اس طرح سے ایک مکان دو مکان یا تین مکان لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پروگرام میں پھر آپ کا خیر مقام دیکھیے میں نے کہا تھا چھوٹا سا وقف پہ کتنا چھوٹا سا وقفہ تھا ایک کال لینا چاہتے ہیں السلام علیکم کیا خیال ہے جناب آپ کے اللہ کا شکر ہے آپ کیسے ہیں بس اللہ کا شکر ہے یہ شادی کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی تھی فرمائیے تو یہ چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں کافی اچھا تو یہ دوسری شادی ذرا نام ایک مسلمان لے لے تو پہلے والی رہتی ہے میں کے چلی جاؤں گی خودکشی کر لوں گی یہ اسلام ہو جائے گا یہ ہو جائے گا میرے پیاف کو مار دوں گی تو اس حوالے سے یہ کائنڈلی بذا کیجیے یا یہ ہندوانہ رسم و رواج کا اثر ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے جبکہ کہ میں جائیں تو وہاں پہ تین تین چار کے شادیاں ہر ایک بندہ کرتا ہے تو کوئی ایسی صورت حال یہاں پہ نکل جائے یہ بگائے حقوق نسواں کے اور یہ اسلام اور یہ اسلام کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ ہر ایک بینک کے یہ قانون داخل کر دیا کہ وہ وہ شادیاں کریں شاید کسی کی ضرورت نہیں رہے گی آپ موڈ میں تو نہیں ہے کہیں حالات کچھ اچھے نہیں لگ رہے ہیں کہ بالکل بالکل اچھی بات ہے بالکل صحیح ہے لیکن وہ مشروط ہے مفتی صاحب کے ساتھ جی مفتی صاحب ہاں اس کے بارے میں موڈ بن رہا ہے اور دمکی مل رہی میں خودکشی کر لوں گی پھر کیا ہوگا دیکھیں اس میں بات تو ایک تو یہ کہ معاشرے کا اثر بھی ہے لیکن فطرتن عورت کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ سوکن کو برداشت نہیں کرتی آپ اس حوالے سے اگر اللہ کے بہت نیک بندے اور بندیوں کو بھی دیکھیں تو ان کے درمیان میں بھی اس قسم کے چھوٹے چھوٹے معاملات پیش آئیں ہیں جس طرح کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو روزائیں تھیں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ تو وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان میں ان کے درمیان میں تھوڑا بہت معاملہ ہوتا رہتا تھا اور بلکہ جو فقہ کرام نے بتایا کہ یہ جو عورتوں کے ناک اور کان چھیدنے کی جو رسم چلی ہے وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ سے چلی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ قسم کھا لی تھی کہ میں سزا کے طور پہ حضرت حاضرہ کی جو ہے ناک کان گی میں یا ایسا کہا تھا تو اس وقت انہوں نے ان کے ناک یا کان چھیدے تھے تو تب سے یہ جو ہے نا کان چھیدنے کی رسم چل پڑی ہے حالانکہ اس ٹائم میں سزا کے طور پہ ہوا تھا یہ معاملہ اب تو یہ سزا فیشن ہو گیا یہ پتری بات ہے مگر بات یہ ہے کہ اسی آزمائش کے اندر جو ہے ثواب ہے کہ جب انسان کا نفس کچھ اور تقاضا کرتا ہے اور اللہ تبارو کو طرح کچھ اور حکم دے رہا ہے تو اللہ کے حکم کے سامنے اس طرح سے جس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو قتل کرنے سے یا ذبح کرنے دبا سے گریز نہیں کیا تھا اسی طرح مسلمان اللہ کے نام پر جانور دبا کرتا ہے تو اسی طرح جو ہے جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اپنے نفس اور اس کی خواہشات کو بھی اللہ کے حکم کے سامنے ضبح کر دینا چاہیے اور اس میں جو ہے اپنے نفس کو جو ہے خاموش کر دینا چاہیے نہ کہ میں روٹ کے میں کتنے جاؤں گی یا خودکشی کر لوں گی یہ غلط طریقہ کار ہے برائے برداشت کرنا چاہیے اچھا ایک کال لینا چاہتا ہوں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی وعلیکم السلام بھائی ڈاکٹر صاحب اوکارا شکور بول رہا ہوں جی شکور صاحب ڈاکٹر صاحب گزارے یہ ہے کہ جو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں نا جی اس میں تقریباً وہ سنتیں جو ہے نا انسان بعض آدمی وہ چھوڑ کے نا چلے جاتے ہیں وہ چار سنتیں تو پڑھتے ہی نہیں ہیں چاہے وہ ضروری ہے پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے اس بارے میں ذرا اچھا سوال ہے چلیے اچھا وہ اپنے جی مفتی صاحب یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے یہ جو بھائی میرے بات بتا رہے ہیں یہ میری بھی آبزرویشن ہے شاید آپ کے بھی ہوگی کہ میں ایک کال لے لوں پھر اس پر بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کوئٹر سے محمد رفیع بول رہا ہوں جی سر میرا سوال یہ ہے کہ میں چونکہ ڈیوٹی کی وجہ سے مجھ سے ایسے ہوا کہ میں خود نہیں سن سکا اور جب میں پہنچا ہوں تو نماز کھڑی ہو چکی تھی تو ایک تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر میں اپنے خطبہ نہیں سنا اور میں نے نماز پڑھ لی ان کے ساتھ تو کیا میرا نماز ہو گیا اور ایک میں نے خواب میں رات کو آج جی جی اچھا یہ لائن کی ڈراپ ہوئی جیسے یہ جمعے میں ہوتا ہے کہ لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے دو فرائض امام کے ساتھ پڑھے خطبہ سنا دو فرائض پڑھے اس کے بعد اٹھ کر چلے گئے میں تو خوشگوانی یہ رکھتا ہوں کہ شاید سنتیں نفل گھر پر جا کے پڑھتے ہوں گے لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ نہ پڑھتے ہوں دیکھیں ہمارے یہاں پہ دو کیٹیگری ہے لوگوں کی हुँ. ایک جو باقاعدہ نمازی اور ایک بے قاعدہ نمازی ہے हुँ. تو بے قاعدہ نمازی کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ این وہ جمعے کے ٹائم آتا ہے اور جمعے کے فرض ادا کرتا हुँ. ہے نہ اس سے پہلے سنت ادا کرتا نہ اس کے بعد سنت ادا کرتا ہے وہ آگے گھر پہ چلا جاتا ہے اور हुँ. اپنے دنیا میں لگ جاتا ہے جب بعض لوگ جو دیندار ہوتے ہیں اور نماز کے پابند ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی نماز پوری ادا کرتے ہیں امام کے ساتھ فرائض ادا کر لیتے ہیں hmm. اس کے بعد چونکہ نواسل جو گھر میں پڑنا افضل ہے hmm. تو اس لیے وہ گھر پہ جا کے اپنی سنت اور نواصل ادا کر لیتے ہیں hmm. تو یہ ہر ایک ایسا نہیں کرتا کہ بالکل یہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے لیکن چونکہ ہمارے یہاں پر جو ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جو آج کہ خالی ہو جاتی ہے ہاں. ہاں ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جو کہ بے قاعدہ نمازی ہے تبھی hmm. کبھار نماز ادا کرتے ہیں صرف جمعے کی جی جی جی اچھا ناظرین محترم یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس پر بھی ذرا غور کیجئے کہ یہ جو بقیہ نماز ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے اور بقیہ نماز بلکہ میں تو اس کے بارے میں کروں گا کہ جو فرائض چھوڑ دیتے ہیں صرف جمعہ ہی پڑھنے آتے ہیں تو حدیث کریمہ میں تو ایسے لوگوں کے بارے میں آیا کہ جو ایک نماز کو جان بوجھ کے قضا کر دے تو اللہ تبارک و اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیتا ہے اور بعض روایت کے مطابق تو 9 لاکھ سال ایک نماز کی وجہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا تو سنن اور نافل کا معاملہ تو بعد میں پہلے تو جو اپنے فرضوں کو ترک کر رہے ہیں ان کا معاملہ بہت سخت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے جا فرمایا من ترک سلاً فقت کا ہو رہا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا وہ کافر ہو گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما حضرت عبداللہ ابن مسقود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مطلب کہ صحابہ کرام اور فقہ کرام تو اس بات کے قائل ہے کہ جو جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیتا وہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے تو اتنے سخت معاملات ہیں سنوں موافر کو تو بعد میں عمل کروائیں گے فرضوں کی طرف آنا چاہیے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو جو نماز کو ادا نہیں کر رہے نازیم وتم نماز کسی حال میں کسی شخص پر کسی بھی وجہ سے معاف نہیں ہے نماز کی ادائیگی بہت ضروری ہے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھی بلکہ میری درخواست ہے آپ سے کہ کوشش یہ کیا کریں کہ کوئی نماز آپ کی قضا نہ ہو اور اگر ہو جائے خدا نخواستہ خوات ہو جائے تو اسی دن اس قرض کو ادا کر کے سوئیں اس نے کہ کل کا پتہ نہیں ویسے ہم پر قضائے عمری بہت زیادہ ہے کم از کم آج سے یہ طے کر لیں کہ آج کے جو نمازیں ہیں وہ ہم آج ہی پوری کریں گے فرائض کم از کم ہم پورے کریں گے باقی نمازوں کی بھی اللہ توفیق دے گا آئیے کال لیتے ہیں السلام علیکم السّلام علیکم وعلیکم السلام اچھا ڈاکٹر صاحب یہ سوال تھا کہ ابھی میں آپ کو پروگرام دیکھ رہا تھا تو ابھی مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ جن لوگوں کی نقل کے حوالے سے سوال کی ہوا تھا جس پہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جن لوگوں کی فرض نقل سے پوری نہیں ہے تو ان کی نسل نوازیں پوری نہیں نقل عبادت کی نہیں ہوتی مہلک ہو جاتی ہیں جو نے ابھی اگزامپل دی تھی صدقات کی نا تو صدقات بھی جو ہے مولک رہتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے جائیں اس سے یعنی جو جو جن کی نمازیں فرض ادا نہیں ہوئی ہیں کیا ان کو دگات دینی چاہیے یا نہیں چاہیے بالکل دینی چاہیے معلت رہیں گی اور مفتی صاحب نے کہا نا کہ حشر میں اگر آپ کے فرائض کم پڑ جائیں گے تو یہ نوافل جو ہیں وہ ڈال کر آپ کا وزن پورا کر دیا جائے گا اس کا قطعی مطلب یہ نہیں نازم محتم اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صدقات بند کر دیں آپ خیرات دینا بند کر دیں آپ نوافل پڑھنا آپ اپنے طور پہ پڑھتے رہیے اللہ تک نہ تم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے وہ نہ جانے کب کسی کہاں نواز دے بات تو آپشن کی ہے نا جب ایک انسان نفل کرنے کا ٹائم اس کے پاس ملتا ہے تو اس سے پہلے تو چاہیے اپنے قرضے ادا کرے جس طرح کے عام لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کے اوپر قرضے ہوتے ہیں مگر جناب عمرہ کرنے جا رہے ہیں حج کرنے جا رہے ہیں اپنے قرضوں کو اتار نہیں رہے اور جناب وہ عبادتیں کر رہے ہیں پہلے تو جو حق ہے اس کو ادا کیا جائے گا فرض ہونے اچھا یہ ہمارے بھائی نے کال کیا یہ کہتے ہیں کہ دو جمعے میں خطبہ نہیں سن سکا صرف میں نے نماز پڑھی ہے کیا میری نماز ہو گئی دیکھیں نماز تو بہرحال ان کی ہو گئی ہے <تصفح> کیونکہ خطبہ اس بندے کا سننا ضرور نہیں ہے بلکہ اگر تین سے زائد یہ تین افراد بھی ہوں خطبہ سن لے تو بہرحال جمعہ ہو جائے گا لیکن ایسی نوکری سے گریز کیا جائے کہ جو اتنا ٹائم بھی نہیں دیتی کہ جمعے کا خطبہ بھی نہیں سننے دیتے <تصفح> اچھا بات ہو رہی تھی ہماری نکاح کے حوالے سے تو یہ ہمارے یہاں ایک رواج اور بھی چل گیا ہے میں اسے جہالتی کہیے یا آپ جو چاہیں ہمارے یہاں بچوں کے نکاح کر دیے جاتے ہیں نابالغ بچوں کے نکاح کیا اسلام میں جائز ہے دیکھیں ہمارے جو چونکہ معاشرے کے اعتبار صاحب نے بات کہی ہے کہ جہالت ورنہ بر الحادی سے گریمہ سے ایسا ثابت ہے جی ہاں ایسا ثابت ہے حضرت ممن عائش الصلی رضی اللہ تعالی عہل اپنے بھانجے اپنے بتیجے وغیرہ کا نکاح بچپن میں کیا تو شریعت مقرم اس کا جواز تو ہے اچھا جواز موجود ہے البتہ اس کی ہمارے یہاں یہ ہوتا نا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے ابھی پنگوڑے میں ہے اور وہ طے ہو گیا معاملہ ہاں نہیں ایسا ہوتا زبانی گفتگو ہوتی ہے نا وہ کیا ایسا کریں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن بچے کو اسٹار ہوتا ہے بعد میں کیونکہ وہ تو زبان ہی گفتگو ہے منگنی کہراتی ہے زیادہ سے زیادہ یہ البتہ نکاح بھی اگر کر دیا تو شریعت محتارن نے آپشن دیا ہوا ہے کیونکہ لوگ دین کو جانتے نہیں ہیں دین سیکھتے نہیں ہیں تو اس لیے پریشان رہتے ہیں اگر کسی بچ, بچی کا نکاح بچپن میں کر دیا جو باپ یا دادا کے علاوہ کسی اور نے کیا ہے تو ایسی صورت میں پھر شریعت مطالعہ جو ہے بچی جیسی بالغ ہو پہلی مرتبہ تو اس کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ اس پہلی مرتبہ بالغ ہوتے ہی فوراً اس نکاح کو منسوخ کر دے دو گواہوں کے سامنے اور کہہ دے کہ میں نے اس نکاح کو ریجیکٹ کیا ہے تو تو صحیح ہے وہ نکاح ریجیکٹ ہو جائے گا لیکن اگر بالغ ہونے کے بعد کچھ ٹائم پیریڈ گزر گیا پھر اس کو مسئلہ معلوم ہوا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے پھر وہ منسوخ کر دیے پھر منسوخ نہیں ہوگا اور وہ بھی اس نکاح کو جو کہ باپ کے علاوہ دادا کے علاوہ کسی اور نے کیا ہو کیونکہ باپ اور دادا کے بارے میں یہی حکم ہے کہ وہ اپنے بچے کے بارے میں بچے کے بارے میں کبھی بھی غلط نہیں سوچ سکتے انہوں نے جو بھی کیا اپنی دانش میں بہترین کیا ہوگا اس لیے اس کو تو منسوخ نہیں کر سکتی لیکن ان کے علاوہ کوئی اور کرے <تصفيق> تو پھر اس کو اختیار ہے ناظرین متم میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا جس کا مجھے احساس ہوا میں نے کہا تھا کہ معاشرے میں ہماری ایک لفظ استعمال کر دیا تھا جہالت کے پیش نظر آیا تھا لیکن مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں ایسی روایت موجود ہے اور اس کی روایت ملتی ہے میں اپنے اس لفظ کو واپس لے کر اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ جو چیز مم. میری جہالت تھی یہ مطلب جسے میں نے معاشرے کی جہالت سمجھا دراصل میری جہالت تھی کہ میرے علم میں یہ بات نہیں تھی آج بات میں بھی آئی اور آپ کے علم میں بھی آئی ہوگی ایک کال لینا چاہتا ہوں السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی میں سوال ہے کہ یہ پرائز بونڈ رکھنا ہے اور اس پر انعام لینا جائے گا کس پر پرائز بونڈ اچھا ٹھیک ہے جی مفید صاحب پرائز بانڈ پر انعام ہے پرائز بونڈ کا جواب تو دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ نے ماشاءاللہ جس اچھے عمل کا مظاہرہ کیا ہے کہ آپ سے غلطی سے ایک بات گناہ کی آپ نے حوالے سے بتایا تو میرے لیے تو یہ بڑا فوری طور پہ جو ہے نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اللہ تعالیٰ مجھے کیا؟ بہت اچھا آپ کا جذبہ ہے اور یہی انسان اپنی غلطی کو سمجھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پر اس کو توبہ کے توفیق نصیب فرما دیتا بڑے بڑے فکا ہے کرام گزرے اسلام میں امام اعظم ابو علیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام حسن رحمتہ اللہ علیہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک مسئلہ بیان کیا اور وہ شخص مسئلہ لے کے چلا وہ آدمی تھا مم. آپ کو بعد میں احساس ہوا کہ میں نے اس کو غلط جواب دے دیا ہے مم. تو اس کے بعد آپ بہت پریشان ہوئے اس شخص کے بارے میں معلومات کی پتا ہی نہیں چلتا کون ہے تو آپ نے وہ یہ معاملہ کیا کہ آپ ایک مہینے تک لوگوں کے چوکوں پر بازاروں پر بلکہ ایک مہینہ نہیں مطلقن کہا گیا کہ آپ ہر جگہ جہاں پہ لوگوں گرش ہوتا ہے وہاں پہ جا کے کہتے ہیں لوگوں حسن نے جو فتوا دیا ہے اور یہ فتوا ان سے غلط ثابت ہوا ہے اصل جواب یہ تھا جو شخص اگر موجود ہے تو مجھ سے رابطہ کر لے خبرنہ اس تک اطلاع پہنچا دی جائے تو جب تک وہ بندہ نہیں مل گیا امام حسن رحمت اللہ نے جو کہ مشتد ہیں سیدنا امام اعظم کے شاگرد ہیں یہ ان کی شان ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی کو جو ہے اس طرح اعلان کر کے واپس رجوع کیا ہے میں نے ساری دنیا کے سامنے میں نے غلط لفظ استعمال کر لیا تھا چونکہ میں نے معذرت کی ناظرین ناظری آہندہ آئندہ آپ بھی احتیاط گا اس کے ساتھ ہی میرے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے میں شیخ العزیز مفتی محمد عبو بکر صدیق صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کے سوالات کے جوابات تسلی بخش دیے اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے کال کی زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ شاء بدھ کو نو بجے اسی جگہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے شیخ العزیز مفتی محمد عبو بکر صدیق اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزمی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ